فکرو فاکہ خطرناک دشمن عبداللہ بن جعفر اپنی سواری پر جا رہے تھے کہ اچانک ایک آرابی سامنے آ گیا اور اس نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا اے امیر المومنین اللہ کے واسطے میری گردن اڑا دو امیر نے کہا کیا تو پاگل ہو گیا ہے آرابی نے کہا امیر کے سر کی قسم میں حاگز پاگل نہیں ہوں لیکن میرا ایک خطرناک دشمن ہے میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا امیر نے کہا تیرا دشمن کون ہے تو عرابی نے کہا فقر و فاقہ امیر نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس عرابی کو ایک ہزار دینار دے دو پھر اس عرابی سے کہا یہ لے لو اور ہم ذمہ دار ہیں اگر تمہارا دشمن پھر لوٹ آئے تو تم ہمارے پاس آنا ہم تمہیں اس سے بچائیں گے عرابی نے کہا اللہ تعالی آپ کو عمر دراز عطا فرمائے آپ نے میرے ساتھ ایک ایسی سخاوت کی ہے کہ میں اس سخاوت کے ذریعے سے پوری زندگی اپنے دشمن کو زیر رکھ سکتا ہوں